الحمد لله الحمد لله نحمده ونستهينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينشصنا من سيئة أعمالنا من يعد الله فلا نذل له ومن يذلله فلا راضي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريط لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يبادون من حد الله ورسوله ولو كانوا عباءهم أو بناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العزيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّكِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى عَلَيْكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ يا والسلام عليك يا سيدي يا رسول بندہ احمد نبی دوست دارے چار یارم تابا دے علی مزہ بے حمفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غو سے آزم زیر سایہ ہربلی سدی دک سے اس میں کمالے محمدس فاروق ذلے جاؤ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمدس حیدر بہار بادے محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت اللہ عالمی ہے جانے میں فل لاپ ہیں منزلیں جس جا پھر رک جائیں وہ منزل آپ ہے اپنے جیسا ان کو کہنا اپنے جیسا ان کو کہنا اپنے جیسا ان کو کہنا گو گئے جال ہے باعث تخلیق عالم نقد حاصل لاپ ہے تم طوفان طوفانیسیاں کیا ڈبوے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل لاپ ہے شیر ہم گر شیری ہے مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل لاپ ہے حضرات المائی گرام نشائفام سامی نے محترم سامی نے گرامی میں اور آپ سالانہ اس محفل مبارکہ کے اندر حاضر ہیں اور ہمارے کی عزیز اور گلے سرسب حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی زید علم و شرف ان کی دعوت پر میں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 اور دوسرا یہ کہ رب کے بیٹے نہیں ہیں اس کے علاوہ جو چاہے رسول اللہ کی شان بیان کرے شریعت اسلامیہ میں نہ شرک ہے نہ بدت کیوں فن فضلہ رسول اللہ حدن اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہرا کا اور یہ بات حضرت امام بصیری نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ یہ تو درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی امام الانبیاء کے سامنے یہ بات کہی کہ وہ جا یا رسول اللہ جاہ رفی مال آتی ہی انتہا کہ حضور مقام تو آپ کا ہی مقام ہے اور کہاں تک بلند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایک روایت, روایت نقل کی ہے کی اسی پر میں آگے بات کروں گا بار کہ بار ہم بار کوئی بھی محفل ہو تو اس, محفل اس محفل میں, محفل محفل بار محفل بار میں تحفظ ناموس رسالت یا تحفظ مقام مصطفیٰ ہر جگہ حضور کی عزت و ناموز کی بات کیوں کرتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اعلی حضرت نے معدنے اساکر کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ جب صحابہ اکرام ام المومنینین حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تو نیچے بیٹھ جاتے لیکن جب حضرت حسان آتے تو آپ ان کے لیے مسند بچھاتی آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابھی بکر نے ام المومنین سے پوچھا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 اقبال ہے عشق بادشاہ بھی ہے اور کھلی دلیل بھی ہے اور دونوں جہان عشق کے نیچے ہیں لازمانوں دوش و پردہ یا زوح اقبال کہتا عشق ہے, ہے تو لازمان اس کا زمانہ کوئی نہیں لیکن اگر کوئی بلند ہوگا ماضی میں بلند ہوا یا مستقبل میں بلند ہوگا تو وہ رسول اللہ کی محبت میں بلند ہوگا اور لا زمانو زیر و بالا یا اقبال کہتا ہے یہ لا مکان مکان اس کا کوئی نہیں عشق دا پنجابی میں بھی ایک شعر حضرت پین نیک عالم شاہ صاحب کا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ جام وشال دا پین والے عاشق مست جمال اور ہوندے درمنگ ملنگ بے نانگ شو دے درد تحال اور درد ہو اب یہاں نات پڑنی آسان ہے یہاں نات پڑنا کیا مسئلہ ہے آپ حضرات بیٹھے ہیں مولانا بیٹھے ہیں یہاں نات پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ایک آدمی حاضر سروس گورنر کو قتل کرنے کے بعد تھانہ کوسار میں پہنچے اور اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اور پھر وہ پڑھے یا رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر ہو سال دہ پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سہب در پی حال ہور ہوندے تکڑے بھن تی شور بے پین والے ہر غرقال مکال ہور ہوندے سینہ ڈان والے بچ جنگ آلم شیر صفت کی تال ہور ہوندے عشق دہ ذہکہ گوک والا جس کو رسول اللہ کی محبت کا ذائقہ نہ ہو وہ تو ڈیڑھ میل بھی حضور سے نہیں چل سکتا حضور کے ساتھ جو منافق تھے وہ تو ڈیڑھ میل بھی نبی علیہ السلاط کے ساتھ نہیں چلے مقام شوق سے عبداللہ ابن بھائی میدان عہد کی طرف جاتے ہوئے واپس ہو گیا اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں عشق کا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی. ہر ہر اکلو قد پر پھوندی کوئی لکھ ایک پچھاڑ دائی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 وہ وہی بیٹھ گئے اور جب خطبہ ختم ہوا تو مسجد کے اندر آئے صحابہ نے عرض کی تھی یہ تو پہلے ہی بیٹھ گئے باہر آپ نے تو ان کو فرمایا نہیں تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن روا کو دیکھ کر فرمایا زیادت اللہ اور حسن تو اللہ و فرمائے اللہ تری اس ہرس کے اندر اس محبت میں اور اضافہ بنوائے جو تیرے دل میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی محبت ہے یار اور ب اب مسئلہ کیا ہے کہ آدمی کام ہی اتنا بڑا کرے اب مولانا غلام غوث بغدادی ان کے لیے دار ویسی نکل جاتی ہے جب بھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ دین کا کام ہونا چاہیے اب میرے جیسے آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں گھسیٹ کر اور پاؤں میں رسی ڈال کر یہ کراچی کھینچ لائے ہیں میں کوئی آنے جانے کے قابل تو ہوں نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی اگر آپ کی موت اس راستے میں آ جائے تو بڑی منافع والی موت ہے آپ کو مرنا چاہیے ہمیں جو آپ درست دیتے رہتے ہیں ہر وقت تو آپ مر جائیں تو بہتر نہیں ہے آپ ایسی زندگی سے تو میں نے کہا جی بالکل میں حاضر ہوں تو اللہ رب العالمین جس کو چائے حضور کی محبت عطا فرمائے دہ ہد حاک کے احمد بندا چیدہ خدرا آفی شرازی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو محبت نہیں عطا فرماتا اپنے حبیب کی چن کر کہتا اٹھا میرے نبی سے پیار کر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 مام احمد رضا بریلوی ملنے کے لیے آئے ممتاز حسین قادری کو تو یہ نہ سمجھنا کہ بھائی یہ رضوی تیری بہادری کو کہیں یہ میرا نعرہ لگا رہا ہے خادم حسین رضوی ہوتا ہے نا آدمی کی ذہن میں بات بھائی یہ استاد صاحب لاہور سے اپنے ساتھ نعرے لگانے کے لیے ایک بندہ لائے ہیں آہ آہ سوچ پر پابندی تو نہیں ہے نا تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ امام احمد رضا بریلوی خواب کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ پنجابی دا صحیح معنی ہوئے گا اردو دا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا نہ جنیا اور یار تمال کمال کیتی اے اور میں لکھ کے حضور دی عزت دی حفاظت کیتی تو ستائی گوڑیاں مار کے حفاظت کی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 یا رسول اللہ کا جب لفظ وہ کہتا ہے تو اس کے چہرے پر محسوس ہوتا ہے ساری کائنات سمٹ کر ممتاز حسین قادری کے چہرے پر آ گئی ہے کہنے لگے پونا گھنٹہ حضور کی نات پڑتا رہا جس آدمی کو امام الانبیاء کی یاد میں چند لیٹے لگی ہوئی ہضم نہ ہو اور تبرک کی چند دے گئے اس کو پریشان کر دیں بتاؤ وہ قبر میں حضور کو کیسے پہچانے گا اور ساری زندگی اگر حضور کی امت اسی پر ہی شکر ادا کرے نہ محفل میلاد کو بہت اسی پر ہی ساری زندگی محفل میلاد منائے کہ رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد حضور کی امت کے چہرے نہیں بدلے چودہ سو سال ہو گئے نہ کوئی بندر بنا نہ کوئی شرزیر بنا نہ آسمان سے پتھر برسے نہ زمین پھٹی میں اطماعی بات کر رہا ہوں نہ ڈڈوں کا عذاب آیا نہ خون کا عذاب آیا اعلی حضرت بریلوی کہتے آتا رب ارب جلائے رب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے اور دوسری جگہ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا ید پیدا کے آسا چھوٹ گیا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 تو حضور کی محبت میں گھوڑا بے لگام بھی ہو تو دعا مل جاتی ہے میں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس جگہ یہ لفظ بڑے عجیبوں کا میں نے مولانا سید کے علی کافی نے انگریزوں کو کہا ہے وہ باندرو تم یہ کہتے ہو کہ مجھے پھانسی دے کر حضور کے دین ختم کر دو گے اور رسول اللہ کی ناطے یہ مولانا سید کے علی کافی یہ سارے بلب لگا گئے میں فرماؤ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ناطے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا تحفظ ناموں سے مصطفیٰ تحفظ مقام مصطفیٰ توجہ حضرت صاحب جو ربی میدان عہد میں پڑے ہیں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 کائنات کے کافروں کو اس وقت جواب دیا اور قیامت تک رسول اللہ کے غلاموں کو یہ کہا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے ان باتوں سے یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہم تمہیں جواب سکھلا کر جا رہے ہیں یکسی بنا علام خیرنا حب النبی محمد کی جانا ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے غلب میرے گلب دلیر شادی لہسا ہوا نازیا نان سنا لالی بھی جنت الخل مال مستفیٰ ارجو بدا کا جواری وفی نیل یوم اصح اجہد حضرت آسان میں ہمیں سبق دے گئے لسا ہوا نان سنا پرماد چامت تک حضور کی تعریف کو نہیں چھوڑنا دنیا منع کرتی رہے ہزار بار روکے تمہیں ہزار ہیلے بہانے بنائے ہزار تمہارے اوپر فتوے لگائے حضور کی تعریف کو نہیں چھوڑنا کیوں فرمایا میں اس لیے حضور کی تعریف کرتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور کی غلامی مل جائے گی سمجھو اب آپ کہتے ہوں گے کہ جناب ختم قادریہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ضرورت رہ گئی کہ دعا مانگ کے مولانا ہمیں گھر روانہ کر دیتے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 یہ باتیں بتاؤ رسول اللہ کی امت کو یہ امریکہ جو بتایا تو آپ کہتے ہیں جناب کہ ممتاز حسین قادری کے بعد پولیس والوں کی سکریننگ ہوگی کہ جناب یہ مولانا غلام غوث بغدادی کی تقریر تو آپ نے نہیں سنی وہ کہے گا کہ سنی ہے تو پھر کہیں گے کہ نہیں جی آپ بھرتی ہونے کے قابل نہیں ہیں میں کہا جی نہیں اتنی گل نہیں بڑھ دی پولیس والے کو اور ایک اور سوال کرنا پہنچی کہ جناب تھوڑے کانے کسی میں مولوی بانگ کے نہیں دیتی بھائی یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نشہ اتنا بڑا ہے یہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا یہی نشہ تو ہے کہ جس نے قبر کے اندر جس کا ہم نے جواب دینا ہے اگر یہ مرنے کے بعد نشہ اتر جائے تو پھر قبر کے اندر سوال و جواب کا کیا مانا ہے یہ اتنا بڑا نشہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوسی الحاوی الفتاوی للفتاوی بھی دو میں جناب اس نظر آپ پتا ہی کوئی نہیںتوا فتح بھی جمع ہے اور فتح بھی امام جلال لکھا امام الحرمین امام اب المالی کورج گئے فرشتوں نے پوچھا مولانا مر ربو کا تو امام نے لکھا کہ آپ نے سفید داڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اللہ کے بندو اسی سال میں نے مسجد میں بیٹھ کر اور جلسوں میں رب رب, رب روگوں کو بتایا اب مجھ سے رب پوچھنے کے لیے آ گئے یہ نشہ اللہ لا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا انسان کے اندر بلکہ حضرت ابو را یہ جنت ال کے اندر وہ سا لاہور کا مول بھی مریا انہوں نے جنت ال بکی چ ل گیا میں آخر نہ جی دور دینار کر لو کوئی نہ ہو جنت البی فرشتے کڑھ کے باہر لیا جی بندہ دور ہو محبت رسول سینے چوبے فرشتے چک کے ان جنت البکی لے جانے یہ بات موجود ہے حضرت علاؤ الحدرمی کے بارے میں حضرت ابو ریرا نے تین باتیں کی وہ تفصیلی بات میں نے یہ آخری بات جو آپ نے فرمایا المسترق للحاکم کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا حضرت ابو ریرا کہتے ہیں جب ہم نے حضور کے صحابی صاحبی علاحدرمی کو دفن کیا تو میری ایک چیز رہ گئی تھی قبر میں ہم نے دوبارہ جب قبر کھولی تو حضرت الاؤ الحدرمی قبر میں موجود نہیں تھے اسی وقت ہی کہاں گئے بتاؤ مسلمان کہاں گئے الا الحدرمی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 اور سرکاری بھول بھی لگے ہو یہ تو پھر کسی کے پاس میں یار ایسا کوئی نہیں یہ اسکرین مت چھوڑو بلکہ خود بھی حضور کی غلامی اختیار کر امام نے لکھا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں بھائی تم یہ اسکرینگ کر کے پولیس والوں سے بچ جاؤ گے امام نے لکھا بھائی وہاں منگولے آ گئے, سٹیج سج گیا اور بڑے بڑے منگولے آ گئے تاطاری آ گئے مغل آ گئے عیسائی آ گئے پادری آ گئے کوپ آ گئے سٹیج لگ گیا ایک پادری کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج اس بھرے مجمع میں مسلمان تو ہیں کوئی نہیں یا منگولے ہیں اور یا عیسائی ہیں آج حضور کے خلاف بات کرو لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چشم اقوام یہ نظارہ بت تک دیکھے اور رفات شان رفانہ لط ذکر دیکھے یار بات سنو بھائی بات, بات سنو بات سنو بات پھر رہ جائے گی میں بات کرنے لگا امام کہتے ہیں فضال الواہدی ایک پادری اٹھیا انہیں بکواس کی تھا کھڑے ہو کے سٹیج ہوتے حضور کے خلاف اس سوچ سے کہ یہاں آج کوئی مسلمان نہیں ہے وہنا کا کل بن سید ان مربوط ان وہاں ایک قریب شکاری کتا بدا ہوا تھا جب وہ خلما اکثر من ذانب جب اس نے پہلی بار کی کتا کھڑا ہو گیا جب اس نے آگے بات بڑھائی وہ سب وہ کتا اچھڑیا انہیں جمپ لیا اور رسہ توڑیا فا خشمہ سٹیج پر جا کر اس پادری کے موں پر تھپڑ مارا مہا پر لے تھا پتر بڑھ آج تم کی سمجھنا ہے کہ مسلمان کوئی نہیں تھے تمہیں مستاخی کر کے نس جائیں گا آج ایڈیوٹی میری لگی ہے اے تحفظ مقام مصطفیٰ دیگل سمجھائی کتے نے چند مار کے انہوں دسے آ فرمایا اے تمہیں تو بچ کے جان نہیں سکتا ہے آج ایڈیوٹی میری لگی خلس من امام کہتے ہیں لوگ آ انہوں نے اس رسا اس کا کا پکڑا اور جا کر اس کو دوبارہ باندھ دیا فکالآباد حضر حضاب کلام کفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدرین میں سے ایک آدمی نے کہاس نکا ہے یہ کتا تمہیں اس لیے تو نہیں لڑا کہ تو نے حضور کے خلاف بات کی سنا ہے مسلمانہ یہ محفل کا کیا نام رکھا ہے مولانا تحفظ مقام مستفاق کے ساتھ بڑی بھی شریف ہے کسی میں محبوبی سبانی اے جی فکیر کا جی کم ہی نہیں ہونا کسی نو کچھ کہنا میں بڑا فکیر جمع تو دنیا اور محبوب سبحانی تو جی واقع فقیر ہے مسجد خطبت مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے میں کہا تین مجھ سمجھے ہی کوئی نہیں تنگریزوں کی این کا لا کے دین پڑھنا انگریز جیسے چاہتا ایسا دین تو بیان کرتا ہے ایسا دین بیان کر جو بابو بے سبانی چاہتے ایسا دین بیان کر جو سلطان الہ ہند چاہتے ایسا دین بیان کر جو مجدد الفانی چاہتے ایسا دین بیان کر جو امام احمد رضا بریلوی چاہتے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 <سؤال> ہم باتیں سخت اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کہیں یہ <سؤال> مولوی بڑا بدتمیز ہے یہ مولوی بڑا منہ پھٹ ہے میں کہتی کی منہ پھٹی کی تھی اے کوئی منہ پھٹے یار اگر سات بند یہودیوں یہود دیکھا ایک دوسرے نو آپس میں رائے نہ کہہ رہے رائے نہ تو کم از کم تو امل اور گردوباری تو ہونی چاہیے تھی سات میں ایک بار تو یہودیوں کو سمجھاتے بھائی آپ اچھے بچے ہیں آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ ان کو اور کہہ رہے ہیں راہنا یہ تھا نہ تحمل کی بات آج لوگ ہمیں رسول اللہ کی عزت کے بعد پاکستانی قوم سے بڑی تعمل والی قوم ہی کوئی نہیں پانی اتنے کوئی نہیں بجلی اتنے کوئی نہیں سڑکیں اتنے کوئی نہیں پاکستان کا مطلب کیا جیسوں لبے کھا دیا پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آپ جا یہاں کون ہے کسی کو روکنے والا لوٹو پٹو لیکن پاکستانی قوم اس مسئلے میں بڑی حساس اور بڑی غیرت مند ہے اس لیے تو امام المبیاد اس طرف سے خوشبو آئی یہ بڑی غیرت مند ہے پاکستانی قوم ہمیں تم نے پانی نہیں دیا برداشت کیا سڑکیں نہیں بنائی لوٹ مار کی پوری اور اب بھی ہو رہی ہے لیکن حضور کی اردت ناموس پر سودے بازی نہیں ہو سکتی با خدا اس خدا پر نہیں تو سودے بازی ہو سکتی اس لیے میں ہمیں آج لوگ تحمل کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں سات بن مواد نے دیکھا کہ یہودی ایک دوسرے کو راہ کہہ رہے تو آپ نے آپ نے چاہیے تھا سمجھاتے وہ تو غیر مسلم تھے یہودی تھے آج کہتے وہ تو غیر مسلم ہے میں نے کہا سات بند مواز کو چاہیے تھا یہودیوں کو جمع کر کے تھوڑی سی ان کو تبلیغ فرماتے کہ بھائی دیکھو بھائی ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں ہمارا دل اس سے بڑا رنجیدہ ہوتا ہے ہم بڑے پریشان ہوتے ایسے سات جن معاذ نے جب سنا تو یہ پیغام دیا کہ احمد تک صحابہ نے کہ اس جگہ تحمل نہیں رہتا آپ نے فرمایا لانت اللہ علیکم فرماؤ یہودیوں او اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لانت ہو رجل منکم تمہارے حال رسول اللہ کہو تو میں نے تم کو صرف گالیاں دی کہ تم پر اللہ کی لانت ہو تم اللہ کے دشمن ہو آج کے بعد اگر کسی یہودی سے میں نے یہ جملہ سنا کہ وہ رسول اللہ کو رائے نہ کہہ رہا ہے تو اب سات بن معاذ زبان سے نہیں سمجھائے گا بلکہ اب سات بن معاذ اس کی گردن اتار دے یہ <سؤال> باتیں تو ملک کی ہمیں آج لوگ درست میں چاہتے امام الانبیاء علیہ تحیت وسنا کے گھر سورہ حزاب کے کتنا رکو ہے جی دو تین چوتھا چوتھا رقوے تو شروع مستانسین یادین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 عدالت تو لگی ہوئی تھی مدینہ پاس میں امام المبیاز کی عدالت سے بڑی عدالت کون سی تھی تو فاروق اعظم کو خود فیصلہ ماں برائے عدالت قتل کرنے کا کیا مانا تھا فاروق اعظم نے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا فرمایا ہاں اللہ و رسولی فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے عمر کا یہی فیصلہ ممتاز حسین قادری نے ماہ برائے عدالت کام کر دیا میں آپ کیڑی عدالت یہ گلا کرتا ہوں امام علم بھی عدالت تو بڑی کوئی عدالت ہے رب العالمین نے فاروق اعظم کی حمایت میں پورا رسون نازل کر دیا فرمایا عمر کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے فاروق اعظم کے زمانے میں بہرائن کے اندر بچے آفیئر کھیل رہے اور بچوں نے پادری کو مار دیا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 او <sous steakhet> <Amerika> بھائی تلے بیٹھے ہو بھائی تھی غازی صاحب نہ ناراض ہو جدہ غازی صاحب کا مسئلہ ہویا تو میں کسی جمے کسی تقریر تو بغیر اپنی تقریر نہیں کیتی اور خدا نے بلو غازی ممتاز حسین جیل چہ کے رسول اللہ آپ کے چاہے آپ کے لیے وہ دعائیں مانگتا ہے ہاں سب غلاموں کا غلام نہیں سب غلاموں کا بلاؤ وہ دعا مانگ رہے آپ کے لیے سب صحیحبہ کی سیر کریں اور غازی ممتاز حسین کہتا ہے یا رسول اللہ آفت ہو کر رخ بدلو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 جس بندے دا دل دھڑک رہے ہوئے نا باتوں سے خدا دی قسم میں چپ کہنا انہوں بیند تھے کوئی نہیں ایسے بہت لوگ جسے اتنا پیمان بہت دل آدمی کہ گل بھی نہیں سن سکتا انہیں ممتازین کا کرنا کھل کے بات اور دل اپنا پورا حاضر کر کے کہ حضور دے غلام ہوتے گلام میں یار اور نہیں کر سکتا کم از کم ادا میں نعرہ ت کھل کے بات کسے مردار جھپٹ نہیں ماری ایک بال قدرا جد شاہی مردار پرندے نہیں نپتا تو مردار بندے حضور دور پیار کروں گا دلیر بندہ نارا لا ممتاز خان ناراد اس کے رسول امیر تیرے جان انسان قاضی تیرے جان انسان لے کے یا فانی لے کے فانی لے ان سبحان اللہ اپنے محبوب کے سد کے مرادیں کرے یار کمال کی گل ہے دو مہینے دا پتر بھی نہ یار میرے پتر کی گا ہاں حضور محبوب یہ جو جن کی محفل ہے نا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 حالانکہ وہ حاضر سر سروس سروس سر جسٹس تھا اور اس نے بڑی کوشش کی میری کوٹی پر آ کے مول خاتم پکرید کرے میں نے کہا نہیں تو نے ایک حضور کے غلام کی ضمانت نہیں لی تو اس سرکار کا مجبور ہے میں مدینے والی سرکار کا مجبور ہوں سر کی سمجھ چھوڑو یار کتا کھی موت کیوں کتا تو عبادت کی تھی اٹھ کے حضور تھی ناموس تھی ہاں سمجھ آئی بات کتے کی موت کے لیے خدا دی قسم ہے قیامت والے دن او وہ منگولیا بدے ہوئے جنہیں اس پادری دا کا چنڈ ماری دوبارہ پادری نے جب گل کی مر رہا تھا نکرا کتے نے دوبارہ جمپ لیا زردمت ہی امام نے حضرت کلانی فرماتے کی ات پکڑی پہلے تو لوگ آ گئے تھے چھڑانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتے شکاری کو طاقت اتنی دی کہ لوگوں کے آنے سے پہلے فکلا, اس نے اس کا سر سرتنکھ جدا کر دیا گستا رسول کو کتے سے تشویش دینے کا کوئی مانا نہیں قیامت والے دن اس کتے نے اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے مولا لوگ گستا رسول کو کتا کہتے تھے مولا تو دیکھ میں نے وہاں تیرے نبی کی عزت کی ناموس کا پیرا دیا جہاں کوئی فلما پڑھنے والا کوئی نہیں تھا لوگ کیوں کہتے تھے گستا رسول کو کتا بات سمجھ آئی ہاں جب بھی بات اب ممتاز حسین غازی کی جات جب گولیاں لگی اب ساری دنیا کہنے لگی جی میں بھی ناموس رسالت پر جان دینے کے لیے قربان ہوں میں خرید جی بس ستائی گولہ بس ستائی گوڑیاں, گوڑیاں, گوڑیاں نے کتنا کمال ہے وہ کہتا ہے میں بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں ایک کہتی ہے میں بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں اقبال پہلے یہ بات کر گیا کہا گستاخوں کا یہ کام ہی نہیں ہے جان کے ملت را حیات از کی اس اور بردو ساز کائنات از کی اس اقبال کہتا ہے جب بھی دنیا میں مسلمانوں کی عزت ہوگی تو محبت رسول کی وجہ سے ہوگی لوٹیں بستریں دا اسلام نال تعلق کی کوئی نہیں توجہ میں جو بات ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی باتیں ہیں ہمارے صوفی محمد اللہ دہ صاحب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 اس کو خواب آیا ممتاز حسین قادری کے اس عمل سے پہلے کہ ایک روحانی ہستی اڑتی ہوئی پاکستان کی حدود میں داخل ہوئی ایسے مولانا غلام غوث بغدادی نے تھوڑی تحفظ مقام مقام مستعفی کانفرانس رکھی ہے ہر جگہ یہ نام لیتا ہے آخر کادری ہے نا ہاں ایسا یہ کادری قادری پھسا کادری پھوڑے جد بندہ کم از کم ہاتھ ہاتھ دے ہوئے کرے نا بندہ بہٹا ڈاٹا بابا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 شور مچ گیا مجمع میں یہ کون ہے یہ کون ہے انہوں نے کہا جی یہ گیارہویں والے پیر محبوب سبحانی ہے بات اگلی سننے والی ہے مولانا کنکرا باودین زکریہ ملتانی میں لکھا ہے مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان کی گلی میں جا رہے تھے وہاں ایک کتیا آپ کو بہ کی کتیا مولانا نے ایسے مڑ کر دیکھا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 غازی تیرے, جان غازی تیرے جان آخری میری بات میری بات مفتی انیف کو پنڈی کے ایک مجذوب نے بلا کر مفتی انیف صاحب ابھی بھی دے وہ حراست ہیں یعنی جب وہ چاہیں گے تو کہتے ہیں جی آپ نے تقریر ایسی کیوں کی میں کوچ کے کرنا ہے بھائی اِسی کیوں جی تقریر کر ادھی انہیں کو پوچھ کے تقریر کی دے کرنی کی تصویر دسو بھائی حضور کی شام کتنے تک بیان کرنی ہاں یہ بات نہیں ہوگی رہے گا یوں ان کا ہاں رہے گا یوں ان کا مفتی حریف کو کہتے ہیں آپ نے تقریر کیوں کی دارکا جی تقریر میں نے اس لیے کی کہ حضور کا کھاتے جو ہیں تو پھر کتے کا کام پہنگنا نہیں ہے محبوب کے گھر کی عبادت نہیں کر رہی اس لیے تو یہ ٹانگے کام نہیں کر رہی تو پھر بھی حضور کے نام کا کھاتے میں کراچی آ گیا ہوں بھائی چانگے کام نہیں کرتی زبان بھائی تو بھائی کام کر رہی ہے نا خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا یہ نہیں آنا حضرت کیا بھائی ٹنگا جب تک موجود ہے نظم کا ذکر کرنا ہے فرمان نہیں خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول مفتی علیف کو بلا کر اس مجدور نے کہا اے علیف اے مگر مولانا غلام غوث بغدادی آپ سے میں یہ مخاطب ہوں اور آپ کے جو رفقاع کار ہیں ان کو بھی کہہ دینا کہ ممتاز حسین گادری کے ذکر کی وجہ سے کوئی پریشان بندہ نہیں ہونا چاہیے مفتی حنیف کو بلا کر اس مجذوب نے کہا مفتی خبردار پریشان ہونا ہے تو نے غازی کے مسئلے میں کہ غازی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے مفتی حنیف کی تقریر سنی ہے اس لیے یہ کمل کیا ہے اس نے کہا یہ مت سوچنا کہ یار اس نے میرا نام لے کر مجھے پھنسا دیا ہے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 رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے واخر سلا تو سنا پڑی اس کے, کے بعد جو, جو, جو ہے آپ نام گھر کے بعد جب سلام پڑھا جائے تو لاسلام میں تمام مہاراج بہادب پڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر اسلام پڑھے ادھر ادھر نہ جائیں ادھر ادھر رقبین کریں بہادم ہو کر تمام محب کا نذرانہ اسلام کی بارگاہ میں پیش کریں ادھر ادھر نہ جائیں جائیں اسلام ہمیشہ بہ آدم پڑت مستفا جہاز مستفی رنگ آپ رحم کرتے اے تا